وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء اما باد فلا ہم نش نررجیم بسم اللہ ہر راہم نرواحی فَتَكُم مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ من تبالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا پلو آلئے وسل موت پلا تو موق کیا سی رسول سولہ والا علکابیا سبی بل دو سلامکیا سی ختم والا علک و سہاب کیا مکین کلو بل منی شام السلام علیکم دو سنا درو درود ختم لہ امبیا لہ و سنا تو بعد آجش کی دعا ہے بار ہے قادر مطلق رحمان رحیم کریم اندر نہ چیز ہر شر فیتنے تو نجات اور پناہ بخشے بالخصوص نفس و شیطان دے ہر شرط تو نجات تا فرما دے. عفو اپنے شان کے مطابق در درگزر فرما لے دوست موضوع احکام دعوت تبلیل اس کا تھوڑا جا جمعہ شریف چ بیان سی. لیکن اس موضوع سیکنو مسائل دی کسرت اور دقت باری پھر ان مسائل دے معلومات دی مسلمانوں ضرورت جدو یہ ساریا چیزاں محسوس کیتیاں تو ضروری سمجھا ہے کہ اس موضوع نو پوری تفصیل نال، وضاحت احاطے بیان کیا جائے کیونکہ اس موضوع اتنے اس طرح دا بیان یا کوئی کتابچا نظر چ نہیں گزریا اس وقت جڑے فتنے تبلیغی اور داوتی جماعتوں کی شکل جو اٹھے ہوئے ہیں جب اس موضوع نو تسا سمجھو گے تو آنو خود پتا چل جائے گا کہ او فتنے نے نہ دعوت نہ تبلیغ اس لیے شہر جماعت تنظیما کوئی تھڈو نام دعوت رکھی فرد کو کوئی نام تبلیغ رکھی ہے کوئی <coach> اسلامی جماعت رکھی فرد ہے کوئی کچھ رکھی فرد کام کی ہے جی تاس جی دیوت دی دنیا میں کشمیہ آنا کہ انہوں نے جن راہبر ہیں کاب قاف کا اشارہ نہ او قائد جڑے نہ دے او خود دے نہ مسائل تو دعوت تے تبلیغ دے احکام اور مسائل تو خود بے خبر نے انہاں دی بے خبری اور جہالت آجتے پہلی دلیل یہ کافی ہے کہ وہ تنظیم سے جماعت بنائی پھرتے ہیں اسلام دعوت ہے صرف مذہب دیتے با دی اتباعی کسے تنظیم یا جماعت دے پچھے چلن کی اسلام دعوت نہیں دیندے. اسلام دی دعوت اس گل کی کہ تسا مذہب کے پیروکار بنو تو ہوں مطلب یہ نکلیا بھائی تنظیم سے جماعت تحریکاں ون تے تحری خود ایک جرم ہے اج خود ایک گناہ ہے اج خود ایک منکر ہے برائی ہے جس تو روکن ضروری ہے کم یہ تبلیغ دبلیغا بھال کا دعوی بیٹھا ہے وہ خود سے کم ہے کی حال دعوت کی شاید دینی بھائی میری گل نہیں <تصفح> <میرے گلن کنجھے؟ تصفح> یعنی اندازہ لگاؤ کہ وہ فتین شریر لوگ شرارتی محض دنیا نو دے بازی پاوان اور افتراق اور فرقا ماریت مبتلا کرن کی خاطر اونا کیسے کیسے برامر رچائے ہوئے کہ خود ایک گنا ہے تنظیم تحریک نوی تو نوی بنا شروع کر کیونکہ یہ پھر انسان نو حق پرست نہیں راح دنزیم یہ تک برطانیہ کے ہندوستان اور مسلمانوں کے اتنے تسلط تو بعد یہ تنظیم سازی دا دور شروع پیا ہوں اسی تاریخ پٹ کے ویکو نہ سابقہ اس برطانیہ دے منہوس اور لانتی دور تو پہلو تاریخ پٹ کے دیکھو تنظیم سازی دا نام نشان ہی کدی نظر نہیں ہونا نہ صحابہ کسی تنظیم سازی کی ہونی نہ تو بعد یہ سب لانت جہیا بہادی پہلے بزرگان دین صرف مذہب کی تباہ کا درش دیں سن اور اے نہیں سڑا نا دے نال لگو کوئی لگے نہ لگے ختم انہوں نے دس دین ہوں فرق نہیں ان دا, ہی دا دس دینا میرے کول ایسے مسائل اور سوالات اس موضوع اتنے پیدا ہوئے نہیں جہے جن رابر ہے یادتاں سبھالی پھر دے کاف کشش کے آکو کے بھی کاف کشش والا لفا اج نواں کٹی بیٹھا قائد ایک ہوں کاف دو نقتے والے مانا ہوتا اگو کھچن والا پیچھے چلن والے لوگ وہ اگے کھچن ایک ہوں کاف کشش والے دائدہ مانا ہوتا دا مکار ایک کاف کشے دے دال کائد نے کاف دو نقتی کے نال نہیں تو اے جڑے کاف کشے شالے کا رالم ایک سوال دا جواب نہیں آنا میں کشمیا پی نو سنبھالنا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہاں جی ایک ہے جس برائی دا صحیح طور سے علم ہے کہ واقعی برائی ہے تمام امام نزدیک جے تساں سنو گے اتوں روکنا یہ تہ ہر مسلمان مومنٹ ضروری ہے آپ اپنی طاقت حیثیت استعمت قدرت کے مطابق لیکن جتوں تک دعوت و تبلیغ کا کم سنبھال لینا یہ عام بندے کا کم نہیں ہاں جی اناستے ایسا بندہ چاہیے جیڑا اس دے مسائل ضروری جننے ہیں وہ سمجھے بالخصوص اس کام دے متعلق سمجھے تے پھر ورنہ ایویں تکا بازی تے سر ڈر دینا جڑا ہے نا تے جس شہ بارے پہلوں اے پتہ نہ ہوئے کہ اے شریعت واقعی حرام ہے اور اس کے بارے کی کی حکم نہیں نے تمیز جے جی نہ ہوئے نا تے پھر بولنا تھڈو گنا بن جا بندے تے سر گناہ گنا پی جانا معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو آ کام کرنا وا پیا لوگوں برائی تو روکن تے نیکی کا اس دے بارے شریعت متحرا جیڑی ہے اس نے کی کچھ حکم رکھے ہوئے ہیں این تمیز تنی چاہیے نا ورنہ تے اللہ تعالی مطلب ذاتی مداخلت دی گل یہ قتل نہیں تو اج میں جناب دے سامنے دعوت و تبلیغ دے آکام دے حوالے شری آکام نیکی کا آخنا برائی تو روکنا اسے شری آکام دے متعلق ابتدائی کرنی گلان کچھ میں ان لکھ بیٹھا لکھنیا نے جس طرح میں اللہ تبارک و تعالا سمجھا گیا اسی طرح میں ترتیب سنا جا یہ میں نہیں آخ سکتا کہ میں اس وقت اس تمام مالہ مال ہے اور تمام جزویا کام جہے نے معلوم ہو چکے نے یہ میں بھی نہیں آخ سکتا جنا کتاب ہاں پڑھ بیٹھا جو میری سمجھ آ گیا ہے میں صرف ان دی گل کرنی انتہا فرما یہ میں اپنی کوشش دے مطابق جو اپنی سمجھ دے مطابق معلوم کیتا ہے جو صحیح ہے تو اللہ میں مینو صحیح طریقے ادا کرنے دی توفیق تو بخش کیونکہ یہ آکام بیان کرنے نے قرآن, قرآن اور احادیث فضائل یا ترک عذاب دے او بیان آداب دی لڑ نہیں صرف احکام جڑے نا وہی بیان کرنے نے لہٰذا فکا ہے کرام کے حوالے کتابوں دے حوالے دے دے کہ نا اے مسئلہ تمہیں سنا چاہ میں حوالہ جڑا دے رہا ہوں تو نہیں. اگر کسے نوں کتاب عربی فارسی پڑھن دی توفیق ہے یا ای کوئی قدرت رکھدہ ہے جہاں میری سلاح کر لو میری گلتی حوالہ پہ دینا کہ میں اے موضوع کن کن کتاب ترتیب دیتا ہے اور دے وا پہلے نمبر تے احیاء علوم الدین امام غزالی دی دوسرے نمبر تے الطریقت المحمدیہ امام محمد آفندی برکوی دی تیسرے نمبر تے تئن الم چوتھے نمبر تے تئن العلم دیا دو شروحات پنجوے نمبر تے حدیقہ ندیا بریقا محمودیہ اور یہ تمام کتاباں اور آخری نمبر ازواجر امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ علیہ وچوں میں جو کچھ سمجھ آیا میں وہ لکھی بیٹھا ہاں اج شرائ وجوب چند بیان گا۔ میرے لفظات گور ہوگی شرائب وجوب یعنی یہ درشنا ہے اج کہ کیڑیاں کیڑیاں شرطان نے کہ جڑیا نیکی, نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا واجب ہند ہے اور شرتان نے جڑیاں نہ پائیاں جان تے پھر یہ کام واجب نہیں ہوں لازم نہیں ہوں دوسرے لفظوں میں تے اے لازم ہے واجب ہے نہ تے کری چڑ گے کیڑے کیڑے ہیں جنہاں کے اتنے یہ لازم نہیں واجب نہیں کیونکہ اے شریعت اسلام ہے یہ سارا نو برابر بوجھ تھوڑا پاندی لا جو اللہ فل نفس نلہ و ساحا اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر بوجھ ڈالتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ڈالتا ہے اسے کلیے دے تحت سدکے جاواں ساری شریت جی وہ پہلیاں شریت آسان ہے دے اندر سختی سی دے اندر آسانی وجہ کی وہ لوگ ہی سخت طبیعت سن اچارے آئی ہوں جی ہلے جائیں انہوں لوگوں نے نسبت اتنا ہولے ہاں ساری طبیعت وہ مداج جو امرا چنی لمبائی کونی طاقت کونی, کونی جڑیاں پہلے لوگوں آئے سن تو اللہ تعالیٰ نے اس کلیے دے تحت شریعت نو آسان بنایا تو اس آسانی کا ٹکاوا یہ کہ احکام طاقت دے مطابق بندیاں پہ پہن. تو پوج یہ دسنا ہے کہ لازم ہوئے گی ہو واجب گی اے تبلیغ یعنی دا آکھنا تے برائی تو روکنا کن کنہ تے ضروری ہوگا کہنا بندیاں تے ضروری پھر نہیں رہنا جب ضروری نہ رہے جرتن نہیں پائی جان گیا جہیں فون گے ہو تو ضروری نہیں رہن گیم لازم نہیں ہونا ہوں وہ باہے مست رہے اندر جائز رہ جاوے یا شرطان نہ پائیاں جان حرام ہو جائے آ جاوے گا سن دے جاؤ گے تو سنگھی پہلی شرط نیکی دا آخر والا تے برائی تو روکنے والا بندہ مکلف ہو مکلف دا مطلب اسلام کی ہوندہ ہے کہ بچہ نہ ہو بالغ ہوا پاگل نہ ہوے مومن ہوے کافر نہ ہوئے بالغ ہونا اقلمند ہونا صاحب ایمان ہونا یہ تین چیزاں کٹیا ہوا بندہ مکلف بنتا شریعت مکلف دا مطلب ہے شریعت دا بوجھ پھر تے ت دے واسطے پھر احکام ہیں پابندیاں ہیں پابندیاںدا ہیں انج کر انج نہ کرو کافر کرفراستے کی پابندی دے انہیں تے سزا ہے نا پھر پاگل واسطے بھی شریعت کوئی نہیں ہے تے بال نہیں تو پہلی شرط کہ جن نے نیکی دا کا ہے برائی تو روکنا اور نبالغ نہ, نہ ہوئے بالغ ہوئے ہوگ برائی ویخ کے نہیں روکتا تو رب ان نہیں پھڑے گا کیوں انہیں تو ہالے فرض ہوئے ہی میں پاگلے مجنوے دیوانے اکلی ٹکانے چ نہیں برائی ویخ د نہیں روکتا नहीं फड़े जाना काफिर बुराई वेखद्या रोकता इस वास्ते भी यह आहकाम नहीं होने यह एक और गल है कि काफिर क्यामतान ईमान जड़ा छ उस दे भी सदा पावेगा जिड़े जेड़े, जेड़े शरीय कम उसने नहीं किते नहीं मतलब उन्होंने ने جی ایمان جو نہیں تھی تے نیڑے ہی گیا تے سزا انہوں نے وکری گا قیامت نو لیکن جہے اے احکام ہے رو شریعت لاگو اس بندے نے جڑا صاحب ایمان ہے اس دنیا چنو ہی پچھنا ہے پچھنا ہے آکھنا ہے, ہے جہاں صاحب ایمان ٹھیک ہے ٹھیکے? بولو سبحان اللہ یہ پہلی شرط ہے بالغ ہوا ہوا ہو سوچتے جا جی اہن ویچا آپ بالکل کہ نہیں اچھا اکلالے ہیں نا پاگل تو نہیں تے مومن ہے نا ٹھیک دوسری شرط کی ہے کہ انو قدرت قبلہ طاقت ہو جی وہ برائی انج دیے جو نال اکھان جان والی برائی ایسی قسم کی ہے کہ اکھاندی پھر طاقت کا مطلب یہ بندے نبی اکھان ہوبی برائی پی ہوں جڑی دس نہیں دس کا تعلق ہے تو اے بیچارہ ویخ نہیں سکتا تو اس بندے دے ایسی برائی روکنا واجب نہیں کیوں جو نہیں توجہ نہیں فرمائی نے میں مثال میںال بدکاری ہو رہی کوئی بندہ شراب پی رہا ہے اللہ تعالی معافی دے شراب پی رہا ہے ایک بندہ نابینا ہوں شراب پیو اس معلوم کرنا ہے بھائی وہ پیتا یہ تو ویچن تعلق رکھے گا کرنا جب اگے نابینا ہے تو ہوں اللہ تعالی اس نے نو اس وی وی جان والی برائی تو نہ روکن دوتے سزا نہیں دے گا توجہ نہیں فربائی نے اچھا یہ سزا کے لی شاید ہوں ملنی کہ برائی ہوے ہو سنیچن والی جی میں گانے لگا تو حکام نے مسلے نے آخر بھائی مسلے وہ میں دس لگا بھی لاکھ لگ دہ دہ لکھ وال جماعتوں کے وڈیریا پتا کون کا یہ <تصح> ہالے <تصح> اگے پہنچو گے تو حیران ہوو گے کہ اللہ سد کے جا شریعت کن باریک ہے اجترا جیڑا مرضی اٹھو جڑو جی جناب اٹھ کے تے مبلک بنیا پھر تے جناب اٹھ کے تے شریعت مایا جی میں شالہ تھا میٹرک پاس ہوں میں کم ہوں میں کھوڑا جاننا وا وہ اوترا تو جاننا ہے کھوتے گوڑے نلا کر بادشاہ کھوتے کوتے گھوڑے بادشاہ لکی جوڑا ہے کو گل بڑا جوڑ ہے توں جنا صرف انگریز کوتے گوڑے نت مولا کائنات بادشاہ دیا گلا میٹرک کر بی کر ایم اے کر ڈبل چم اے کرتا نہیں کی کچھ کر جا جو مرضی کرنے کر جا یہ سارا کچھ تو کھوتے گوڑے والا یہ پتا کہ بادشاہ دیا گلا خبیرا تے اللہ تعالی دیا خبر رکھنا والے بندے ہی سمجھا سکتے ہیں بولو سبح اللہ تو سجا اگر برائی ایسی جس کا تعلق سننے والے پھر انہوں طاقت ہو جنا جی تو بولا ہے تے برائی ایسی پہ ہوتی ہے جا صرف سنن نال لوکے مثلاً ہر مثال دے تور کسے دکان پہ گانا لگا پیا بٹھا سنی شہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی بات نو نہیں پڑھے گا کیوں یہ نہیں طاقتی نہیں برائی نو معلوم کرن دی کر برائی ہے ہوں یہ قادر نہیں تک اس لازم نہیں ہونے دیتے واجب نہیں ہونا جی برائی ایسی محسوس, ہو محسوس. محسوس دا مطلب ہے جسم لگے تے پتہ لگے نہ لگے تو نہ پتہ لگے ایسی برائی ہو اس بندے تے تا واجب ہونا اے برائی تو روکنا کہ اس بندے نجی کوئی تکلیف نہ ہو جانوس کرنے والا جہا نہ کھاتا بچار دا انجی مکیا ہو جی کئی کئی بندے اج بیمار ہو جاندے نے کہ سپیرا کو لے کے اگاٹے تک نہ جسم سارا فالک زدہ اج ہو ہے کہ ہل نہیں سکدے تے سکتے چونڈیاں مارو کچھ کرتے رہو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میرے کی ہو رہا سمجھ نہیں لگی نے گل کی ہر یہ جہ برائی ہے جی جی, جی, جی, جی, جی جسمال محسوس کی جائے ان کا تعلق جسم محسوس کرنے سے بندے کی ہس ختم ہوئی پی ہے بچارے کی اس بندے نو بھی اللہ دوبارک وطالعہ دینی پڑتا لازم نہیں ہونا یہ برائی تو روکنا سمجھ آئی نے کوئی نہ نا؟ تبجو بولو سباہ ہوں یہاں لوگوں سے کی فروک فر دے ساروں کے تے بولے تے کہ تی جی برائی نوں اے معلوم نہیں کر سکتے اسی طرح جی ہس ختم ہو چکی ہے جیڑی جیڑی برائی نوے لوگ معلوم نہیں کر سکتے انہوں نے فر دے کہ دل چوس برائی نو برا ناج جے نبی نے بولا ہے کوئی اگر او اکا میرا مطلب ہے دل دے اندر برائی نئی بھی نہ سمجھے تو فری منو فارغ ہو جانا ہے اس تو اتلا ایک درجہ ہے کہ غیرت رکھے کی مطلب کہ اگر میرے سامنے انج دی برائی اجرائی پتہ لگ جاوے تو میں ضرور روکاں گا انج دی فہرست دل چمان ایمان تو اتلے درجے بچ آ جمان واسطے تو یہ ضروری ہے نا برائی نو برائی سمجھا جاوے جب جا برائی نو برائی نہ سمجھے تو پھر منکر شریعت کھا فرے برائی نو برائی سمجھ کے تے پھر غیرت کھانی اللہ تبارک و دے واسطے غیرت کرنی کہ کیوں یہ اگر میری پتا لگتا کہ ہندی پیے تو میں ضرور روک دا یہ غیرت رکھنی ہر مومنٹ یہ غیرت جی ختم ہو جائے انج دی گیرت انج دی مک جائے تے پھر اللہ تبارک بالا غضب اتار غضب اتار پھر نیک بد سارا نواب مبتلا کر لیں جی یہ غیرت مک جائے اس واسطے دعا کرو جو رابرت اتا کرے جے عذاب تو بچنا چاہتے جے سنگیو تو یہ غیر پلا کور منگو کہ مورا سانکت ہوس برائی ہاتھ لال روکیے زبان روکیے جیویں ہو سکے اے روکیے نہیں روک سکتے تو سری جائیے اندر ہاں یہ سنت غصہ تے غیرت جس سینے چ گی اللہ انہوں عذاب نہیں کرے گا سبحان اللہ ہاں یہ لائیے بے سارے اندر غیرت اور گیرت انج ہو کہ آپ کول جاوے میری گل سمجھو اپنے کول جاوے نا برائی تے پھر تے غصہ آوے کہ تو پھر آپ سے گسا آئے کہ کیوں تھی آپ تھپے اے نا کہ اگلے ویخے تو پانچ سات تھپی کڑا ہوجوا پا کے ماشاء اللہ تھی کڑا ہے. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پورا دین نمجن والا بندہ ہو جا اللہ تعالی دی خاطر اللہ تعالی دی خاطر برے بریا گسا رکھے اور جدو اپنی ذات دی گل آئے تے پھر نالوں اپنے نالو غصہ زیادہ رکھے جنا گا سینا برائی ر اس نالوں غصہ, نالو غصہ زیادہ کرے وہ فرمایا سمجھو دین پورا سمجھا سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں یہ بڑا نازک معاملہ جی کیونکہ نفس اتے ہی مارد ہے کہ اپنے, اپنے واسطے نرم تو لوگ سخت ہے جی یہ نفس کی چال جڑا سمجھدار مومن آدھا کہ سب تو دشمن تیرا اپنا نف ہی لوا مومن فیادا ہے او اپنے آپ دشمنی تے غصہ زیادہ کردے دوسرے نال رب کی خاطر اس نالو تھوڑا اللہ ہاں جی ماملہ اللہ تعالی اپنے فضل لالی بندے نو پار کر دا نہیں دا اے نہیں اپنے, نال کو رکھ دا بلا کیوں بھائی؟ اپنے واسطے تے رکھنے آن پر اپنے نال گا رکھنا ہو رہا ہے سی اپنے واسطے تگ لگ جاندی جی میں سیا بھائی بندے کی فطرت اور بالخصوص آج آج کل کہ کوشش ہوں کہ مینو کاروبار ایمان والا بندہ ٹکرے میں تا کر کے اپنی بےمانی بےمانی نہیں لگتی اگلا چکر نہ تھوڑی جی کیونکہ اتنے آ نقصان آپ کو پکا بےمان ہے دن نما نہ روک دن حجر آئی کوئی نہیں میں ہے کہ نہیں ایمان بےمان نفس بھائی تیرے ورتے او ایمان والا ہوے تاکہ تیرا پیسہ آ ایمان وئیمان ہوئی ان چا پھرا رہے تو جی بندہ ای سوچے نا کہ ایمان والا ملے تو میں بھی نال معاملہ ورتا پورے ایمان ورتا تو بےمانی مک نہ جائے کیوں بھائی سارا کسور سے نفس بئیمان کا جی شیتانے اللہ دا ولی لوگ تن کر کے شیتان بھی چھوٹا دشمن سمجھتے وہ آتے ہیں اصل ہوئی اللہ دا ولی ہمیشہ قسم خدا دی کر کے انا کامل ولی دی نشانی نے انہیں بندے نو صرف اے دینا ہوندا ہے ہوں جدو مرید کرتا نا کامل ولی وہ صرف یہ سمجھ ہے کہ بڑا مجرم آپ آب سب تو بڑا کسور ہے انہیں خربانیاں دتی رکھیاں نے بندے دفس ن جنوں یہ برشد ਜਾਵੇ جائے کسم خدا نہیں آتے ایک ایک بولتے جان دے چے سمجھے مینو رب کامل تبھی بتا فربا دا نفس دیا چالاں نہ سمجھاوے وہ کوئی برشد نہیں وہ پیریکٹر ہے کوئی پیر نہیں قسم خدا بھی کر کے اور جا نفس کی چال سمجھ والا گا مرید ان دی گستاخی کر بیٹھے گا نا مرید اگر اس تکلیف پہنچا بیٹھے گا ان دی کوئی خلاف وردی کر بیٹھے گا انہیں حکم دی دنیاوی معاملے بچ تو غضب نہیں کرے گا مہربان ہوے گا وہ سمجھ وہ کیونکہ وہ اپنے نفس نفسوں سمجھتا ہے وہ فکیر لیکن شریعت گا واسطے پھر نہیں برداشت کرے گا پھر ہاں لیکن پھر بھی تربیت دے جڑے مراحل ہیں انہوں نو سامنے رکھ کے تربیت کرے گا ہاں جی کیونکہ ہر بندے واسطے ایکو سہاگا نہیں رکھیا گیا ہاں جی ایک بندہ ہوا سارے برائیاں کرتا پھر کسی نے شرم نہیں کرتا اندر شریعت نے ہوکم رکھے ان کا کنڈ پیچھو گلا کوئی کرے کنڈ پیچھو کرے کوئی گلا نہیں تو جہاں بندہ لوک تک کرد سامنے نہیں برائی کرتا لوک کردہ اسلام نے ان کا درجہ ہو رکھا ہونا کنڈ پیچھو برائی جا بیان کرے گا وہ مجرم ہے حیبت تک کردہ تی وار زلا کو وڈا گنا رکھا گیا ہاں جی کیوں اس واسطے کہ ان کیا, کیا وہ حیا مکائی کھڑا ہے سریام لگا پھر دا ہے ہاں جی فاسکانیا فاسق پہلے سر خفیہ فاسق لوگ ہونا الانیا میرے آنگوں سرآمدید تلری نا برائی کر کے تے آکنے تے جناب سارا کچھ فلاو ترکی ہے ترکیے بہت ہے ہوں ہیا کو نہیں ہیا نہ ہوا حکا تو ایمان نہیں ہوتا کیونکہ ایمان ہیا ہے توجہ نہیں فرمائی جا کچھ اللہ کر ہے میرے سنگیو جو اللہ تبارک و تعالی دی شریعت کو بلاک نہیں یہ نور خدا بندی اس واسطے قدرت طاقت دی ہونی اے شرت دوسری کس طرح دی قدرت برائی نو معلوم کرن واسطے کرنے طاقت اللہ تعالی دیکھی برائی اج دیے کہ اندر کو معلوم کرن دی طاقت ہی نہیں جیمی جیمی جی جی مثال نے ہاں جی ابھی پھر اندر ہاں جی جیڑی برائی نو معلوم کر معلوم کر سکتا ہے ان خبر ہے اسے برائی نو روکنا اندر ضروری ہے دوسری نو نہیں جن وہ معلوم نہیں کر سکتا اس نو روکنا اس واسطے ضروری نہیں یہ دوسری شرط دے. تیسری تیسری شرط یہ کہ جیڑی نیکی کا آخنا میری گل سمجھو اے مسئلہ پہلے دونوں نو بریک لے وہ تو موٹا مسئلہ سمجھ آ گئے جیڑا ہوں تیجی شرط کا دسنا اے بڑی بریک شرط ہے کی کہ جیڑی گل کا آخنا جیڑی گل تو روکنا گل کے بارے ان یقینی طور دو تے معلوم ہووے علم دالوم ہو شریت داویں پڑھ کے ہووے میں عالم آپ ہو گیا تے پاوے سن کے ہووے ہونے صحیح طور تے سنیا تو وجہ نہیں فرمائی نے ہاں یہ دین چ رکھو مثلا ایسی برائی ایسی نیتی دے بارے یقینی عرب ہوے شری حکم معلوم ہوے کہ واقعی ہے ایویں نہ پتہ ہی کوئی نہیں تو رکھنا جی میں پہلو میں گل سمجھائیے خبر ہوئے کہ سری حکم اس دے بارے کی وہ فر فرد فر رے واجب سنت فر ہے کہ ان دے بارے آکھنا فر واجب ہے تو ان بارے جانے کے تے منو واجبے. تے تے او تے جی. کہ اتے مینو آخنا واجب سنت ہے آکھنا سنت ہو سمجھے ہاں جی یہ کہ ہوب کام ہوئے گسا اج کی کیتی کھڑا ہوئے کڑا کوئی فر لے سنڈوں نہ درجہ بندی جی ہے اسی طرح کی جائے تو مسلے کے بارے اس طرح ایک کام روکنا ہے اندر بارے یہ پتہ کہ ایک ہو مکرو حرام ہے ہے ہاں جی دا حرام ہے ہاں جی یہ جناب مکرو ہے یہ چل سکتا ہے نہ روکا تے گزارا ہو سکتا ہے ہاں جی روکا روکنا اتنے کیا ضروری ہے کہ نہیں یہ سارا اس دے بارے یقینی طور سے معلوم ہو باریکیاں توجہ باریکوام نہیں آ جڑے مبلک لگے مبلک پتا کون گلوں کاجالی باہ بیٹھے نے چگہ تورن کا پتا نہیں بھی ہڑبا والا کھے نے پنجالی بیٹھے نے تاہ کر کے کر کے انہوں پوچھو کدھر جے ن سکھانے کے لیے آئے ہیں جی کوئی سوال چکرو ہم تو سیکھنے کے لیے آئے وہ ادا مراد موج کٹی جی ہوں سکھاو آیا پھر دس ایک سوال ہوا تو سیکھا آ گیا <laughs> مسمیاں پیار دا جی آ جن تبلیغی جماعت والے ہیں نا جن بھی میں سارے کسمیاں پیار داج جی. ان سوال نہ کرو اگوں کو گو بال کے بیٹھے رہو بغلے اگو سر سکی رکھو مڑتے یہ سمجھوزل نہیں ہوئے ہوئے ہوئے مڑ جناب بس کتاب سامنے ہونی ہے تا ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا ٹا ڈا ٹاٹا کر جان جی اگوں تسی بول پا جے مبلغ صاحب سامپ چاہ پاری ہوا نکل جانی جیڑا دیرہ اسمایل خان تو لاہور دے کسے پندچ بچارہ تکے کھاندہ پھر دے نا تو پشاور تو اس کو گودھے پتر نو پھر اے سوال سوڑا جائے انہیں اے نامراد خود گناہ کردے پھر دے قسم خدا گیا نا دی تبلیغ خود گناہ بناہ, بناہ اے خود ہروم اللہ تعالی انہ اسے تبلیغ دیکھنا تعبہ نہ کرنا معافی نہ منگا دوبارہ یہ تبلیغ نہ چڈن پھر لوگ اسروں دین نہ سیکھ تو انہوں اللہ تعالیٰ اس تبلیغ ہی جنم لایا جائے گا تو س بچارے ساجتے کہ بات شاء اللہ جنت بانٹ رہے مسجد میں تشریف لائے ہیں آؤ ہم بھی جنت لے لیں آپ دو گئے جنت دیں گے سب کے جاؤں تو جن نے کیس بالا ہر آرام تا ہے سوڑو جہیا جڑیاں برائیاں ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں ہیں ناس پتا ہے اے واقعی برائیاں نے مثلا نماز چھڈنا شراب پیونی بے پردگی بے حیائی بے غیرتی فلما گاڑے ڈانس اے داری مناڑا انگریزی تہذیب طریقہ ہاں جی کوفردا قانون یہ موٹیاں موٹیا چیزاں نے ہاں جی سود کھانا جھوٹ بولنا یہ سارے موٹے موٹے کام نے توجہ موٹے موٹے کام نے اندے بارے ہر مومن میرے خیال دے ضرور جاندہ کہ حرام ہے کی خیال ہے گلی ہر عوام ناشت یہ فرے کہ جہے جہے موٹے موٹے کام حرام جانتے جی تو روکو تو اپنی طاقت دے مطابق نہیں فرمائی لیا اللہ بہار لسلے ہو بریک ایسے بریک مسئلے جہے عوام الناس نو معلوم نہیں ہو سکتے ان دخل اندازی نہ کئی سنگی سکول تو روک ہیں میری گل سمجھے سکول تو روک ہیں ٹی وی تو روک ہیں اسان اس بارے اینا اینا نو سمجھا سمجھا پڑھا پڑھا انجا سان سے چڑھا چڑیا نا اللہ تعالی فضل و کرم یہ اس دے بارے دلیل بھی جانتے ہیں گل کرنا بھی جانتے ہیں تا کر کے میرے حضرت صاحب دی سنگت بہن والے تقریرات سنن والے بندے بےلی جڑے ہیں نا ایمان میں قسمیہ ایمانسمیا پیارنا وہ چنگے پلے مبلے ملونڈے جڑے لگے پھر ہیں مقرر دو سوال کر کرتے ہیں انہوں دی بولتی باندھ کر کے رکھتے لہذا لہلا نو اس بارے کیونکہ اصا دس سہی علم ہو گیا لہلا اے یہودی طریقے تہذیب جنگ جی جن شاید خلاف یقینی طور تل رکھنے نے انہوں نے آپ اپنی طاقت کے مطابق کر روکنا پہنچانا فرنے نہیں پہنچا گے تو ان مجرم بنن کے اللہ کی مار گا سمجھ آئی کہ کوئی بڑا بولو سبحان اللہ ہاں اس واسطے ہوں اس گلے ایک حوالہ دینا الحدیث القضیہ کے اندر امام الحرمین جوینی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے حوالے ਨਾਲ لکھا ہے الحکم الشرعی و استطواف ادراک الخاص والعام کا حرمت الزنا و فرضیت الصلوات الخمس فتی ہے للعالم و غیر العالم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واذا اكثر سواء تصا مدرک ہے نہیںا مدرے کوہ بل اجتیا فلے سلے لوام فی ہے امرای امر فی ہے فرمایا ایسے کم جنہوں بارے عوام دونوں معلوم ہے کہ ایک کام آرام نے یاد نے شریعت دے ابے نیچی دکھنا برائی تو روکنا سب واسطے برابر ہے ایک میں اس واسطے وضاحت کا کرنا کہ کئی بندے مینو آتے چشتی تھی جی روک سنا کیوں جی تین جی اللہ تعالیٰ دیکن آ جے درویش ہے تیرے اے اے اے اے ہوئے جی درویش کو, کو گا اے در اے کتے ننو پتا ہے کو نہیں پتا ہے اس بدھو نول نو با موی خبر نہیں سی مینو خبر دتی گئی ہے میں خبردار ہوا تو میں اجازت دینا پیا جگلے خبر میرے کو ہو گئی ان پتا لگ گیا حقیقت حال کا اللہ تبارک و مطالعہ نے توجہ آدیش پڑو آدیش کے اندر رب کے پاک محبوب نے یہ نہیں رکھا کہ صرف اور صرف آرم روکن اتنے خطاب ہویا ہے ایمان والوں ہوا توجہ نہیں فرمائی نے کتاب ہوا ہویا ہے سمجھ کہ واقعی کام برائی دیکھی دا کر کے ایمان درسو میں تنوع موٹی جی گل دسنا اے جو عذاب آیا ہے عذاب جو آیا اتے کوئی انج ہویا ہے بھی مولویاں سے دوسرے جڑے آلے تے جے عوام والے ہیں انہوں نے اللہ تارا چڑھ دیا تے جڑے مبلغ ہیں انہوں نے پڑ لیا ہوگتا غیتے... پہنچایا سارے رکھنے کے نہیں اور تی لاکھ جو بندہ عوامی گھر ہوا ہویا کہ نہیں ہوا وہ کیوں ہوا اس واسطے ہوا کہ برائی تو روکنا معلوم ہونے تو بعد کہ برائی ہے سارے کا فرض فرد سارے پیتی کھڑے سن ادھر گئے راتی ختم سی عوامڈیا گلا نگر بارے لہٰذا مطلب یہ نکلیا جہاں فرض خدا دا حرام ہے اس رکھتے ہیں پتہ مومن نو خبر ہے شہر وہ کتابیں پڑیا باوے نہیں او اندر آلم دا, دا ناگ لگا پہ نہیں لگا جی فرض پورا نہیں کرے گا ہر غیرت نہیں تھوڑے گا کتابوں بھی عدالت پا چھوڑے گا ونڈ کرنی توجہ نہیں جیڑا بندہ جس مسئلے جس حکم مسئلے نو صحیح جان گیا معلوم ہے کہ ہرامے یا فرد ہے یا واجب مسلے کا آلم ہے شریعت دا پورا آل میں آخو گے نا اس مسئلے کا آلے آخنا پڑنا جو نہیں فرمائی یار yeah, yeah. اگر دیکھو مینو ایک آدھا جی آم بل کے لوگ آخر جی مولیاں فری چڑا اصل تو نہیں فری کیوں جی اسی بچا لو میں ایک آخیا میں کیا ہے دس بھائی تینو ایل میں سنا حرام ہے جی جی چوری ہرام ہے چوٹ حرام ہے چکر بادی حرام ہے دکھ حرام ہے حسد حرام ہے تکبر حرام ہے حقر حرام ہے حق نمر حرام ہے منافقت حرام ہے کفر حرام ہے نماز فرد ہے روزہ فرد ہے اچھا اے اور یعنی بے پٹ فیو جی نہیں جائے فلاح سارا دسی جانا سارا کچھ ہرامت بھی ہر مت تجا لے کے ہو جائے اللہ پہ بندے ہو اکے پوری شریعت دا عالم ہونا اکے خاص خاص گلان دا عالم ہونا مومن بندے جہے ہیں وہ خاص خاص کام عالم ضرور ہوندے ہوں پوری شریعت کے عالم کئی کئی ہوں توجہ نہیں فرمائے پتا ہے گاڑی مننا حرام ہے جائز نہیں حضور پاک سرکار دی شریعت کے خلاف ہے تو اس چیز دے عالم دے تصویر کیا مسالے دیں جان نہیں چھوڑا سکتے آ کے تو مولا صاحب تے خبر کو آ کے خبر نہیں تھی تنہ بند کر نہیں تھی خبر منہ بند کر تیرا منہ بول کے دسے گا کہ خبر تو مو کرتے ہاتھ دس گے کہ تیرا اندرو دل بول کے دسے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انہاں چیزوں تو گل کر جہیا اتنے نہیں بولتی وہ تاک کر کے گلاب سونے کرانیاں نے کہ بندہ اتے دن مارن لگے کرو ہاں جی زو ہی نے گل بدل لگی ترب سونے منہ مو تور لا ہوں تو کر سا ہوں بدل بدلیں گا اللہ برو کبھی سمجھ آ گئی نہیں مطلب ہے موٹے موٹے وہ کام جڑے جڑے عوام الناس نو پتہ نت کہ حرام نے تو روکنا عوام دے فر ہے نہیں روک سکے تو دل غیرت ضرور رکھا نہ آپ جدو آئے گا انہیں نہیں ویکنا ہاں جی کنیا شرط ہو گئی ہیں تین بول بول کہ تین شرط ہاں جی کسی مسئلے دے بارے عوام ہی نہیں چڑو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام ہے یا نہیں یہ فرض ہے یا نہیں دے اتنا اوے روکن آخر جا فرد نہیں بننا mm -hmm. او پھر انہوں فرد بننا لیکن اتے ایک نقتا سمجھا آ رہا ہے کی کہ جی عوام ناس میں درپیش مسلا ہے تو اس دے بارے شریعت کا حکم معلوم نہیں کرتے کر بھی نہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے پوچھتے بھی نہیں پھر انہیں اس فرض علم جا اس دے بارے معلوم کرنا سی وہ معلوم نہ کرنا تے علم نو چھڈنا اس خدا دے فرض دے چلے توجہ نہیں فرمائی نے اے نہ سمجھی جو بندے اوی چھوٹ جاندے جس اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالا نے کنے جانور نے جہے رب سونے نے بے زبان بول دے نہیں ساڈے وگوں گلیں نہیں کرتے لیکن ساڈے بچ بھی رکھے ہیں سنڈوں باہر بھی رکھے ہیں جنگل بھی رکھے نے تو بندے بھی رکھے نے پتے کیوں رکھے نے ادھر جہے باہر جنگل چوزی انہوں نے مارتا پھرنا کوئی شکار نال مار چڑتے ہیں کوئی انج مار چڑتے ہیں ہر وہ نفرت بھی رکھتے ہو مارن کی کوشش بھی کرتے ہو سامنے آ جان تو ٹور بھی نسد ہو میں پوچھنا رب سنے کیوں ای جانور پیدا توجہ نہیں فرمائی یار ہاں درخو کیوں پیدا کیتا ہے چلو حلال جانور تو تصا کھانے حرام کھانے ہو میرے ساتھ حرام کیوں پیدا کیتے ہیں کہ تمام جانور انسان واسطے ہر ایک سبق رکھتے ہیں اندر سفت ایسا نے گلو ایسا رب رکھنے جنہوں نے انسان نریتنی فرمائی نے شریت رب وا دلا شریق نے وہ جانور ہیں جہضی پرہ جڑے پرا پرا راندے تو بندہ پرا پرا رو نگر آزار کے مارنے کوشش کرتا ہے اتو رب واہ اولا شریق نے موضی بندے نے جے جانوراں تو نفرت خانا وے پلا لینا وے سور تو باہر بگہار تو جہاں جہاں بندیا کے اندر یہ ہوئی سفتیں نظر آنگیاں مولی ہون گے انہوں تو پلا روی نڑ روی نقصان د گے رب سونے تمام جانور پیدا کیتے ہوئے جڑا بندہ کفرام منافکان نو لانتیاں بڑے جہاں بندے ڈنگ مارن آ رہے ہیں انہوں نے ہلکے جہاں نرم ہو جائے جی کوچوان کوچوان جی جناب کھوڑا جوئی فرد ہوا مرضی کے مطابق نہ چلے تو کٹتا پاؤں دے ہاں کھوتا جو جوئی فرد کوئی ریڑھی کھوتا موتی مرضی کے خلاف چلے جا ویچی خراؤ یا کٹی کڑاؤں گئی اللہ شری مولا سونے نے جانور رکھ کے جٹ جٹ جناب جتنے والا اقل والا اپنے آپ سوچ لے بے حقل جانا تل ہے تیری مرضی مطابق چلن میں تینو اقل تے میں ارمانا وے تیری مرضی کے مطابق چل رہا ہے چل جانور دے کے حق دے کے دسیا ہو جائے تورے پھیرنا جی مرضی ماری خلا تج ایک مجال کا مجال کا مجال کا مالک بنیا حقیقت دماغ میرا بھی حق بنتا ہو روزانہ ہی چھڑے فیری رکھا جنوں چاوا مار چنا جنوب چاو رکھ سونا ہے میری مرضی دخل نہ پابندی لانی ہے اے نہ اے شریعت ربو ہدال شریف جیڑی بھی سی پابندی بڑھ کے آئی ہے جی جانور سڈا پابندی اب مولا کی پابندا اٹھنا مولا دی مرضی کی شریعت لال ہوئے یہ مولا بکوا سو فرا جو کرنے پیا جو وقت تیرے اس وقت کے اندر جو کرا جو کرنی پہلو کر کی جیڑے وقت رنگ دین پیا جیڑے کام چصروف ہونے پیا اس کام دے بارے اس وقت دے بارے شریعت تو ہدایت لینی فرض واسطے فرض واجب واسطے واجب ہے سنت واسطے سنت ہے حرام واسطے فرض ہے ہاں جی ہدایت رہ حرام دے بارے معلوم کرے حرام ہے حلال ہے فرض واجب سنت مکروہ کی یہ اے معلوم کا نہیں تے قیامت والے دن عالم نو ایک جرم دی سزا ملے گی جے اونے سیکھ کے نہیں کیتا جن سیکھے شک... ہی نہیں دو ایو ملن گیاں کہ تو فرد چڈ کے آیا ہے. ایک کیتا بھی نہیں دوجا علم بھی نہیں فیلو. تا کر کے پہلو لوگ سڈے مسلمان کوئی کم غمی دا خوشی دا کاروبار دا ہر کم لکھ کے یا آلما کول جا کے بہ کے پوچھنا جناب دے نہ دے کریے نہ کریے ہوں کہ گلر لائکنا ہوا ہی پوچھتے ہیں تلاک کے بہن وہ بھی کونی فرنڈ بوائے آ گیا ہوں نکاح تلاک ہی جاتی رہی ایماندار تک ایڈیا ایڈیا ایڈ شریعت دیا کتاباں بھی چاری چاری جلدہ دیا لکھیا پی وہ پوچھتے سارے گلے ہر بندے کو پوچھنا ہوں سی جای آم ایک حدیث زبان سے مشہور ہے استلو بولے منل مہدے الل راہد میرے پیر شمس الدین شالوی خاجا پیر سیال پیر میرشاد مرشد نے میرا پڑا شکیم دنڈر یہ حدیث لکھیا ہے کہ علم حاصل کرو پگوڑے سے گو, گود سے گور تک پگوڑے سے قبر تک کی مطلب تھی لوگ دسو یہ سیش پڑ سکولیاں سارے آپ <laughs> اتنے لیا دو کو لکھی دسے کا ای مطلب کی <laughs> بھائی پگوڑے سے جھولے سے لے کر قبر دینی تک علم حاصل کرو کی مطلب یہ ہوں آم مطلب یہ نہیں کہ جسلے جھولے چاہے اس لیے بھی علم حاصل کر جسل قبرج پہنچ گیا اس لیے علم بار حاصل کراصل کرے گا <تصح clase> جب قبرج پہنچ گیا اسلے مردہ تو مردے نو دس توجہ نہیں شریعت اور کیوں اور فرمائی گئی مر مردے تو شریعت ہوتی کو شریت ہے جنگ بس ہوا کری فرمائی گئی تو پھر کی مطلب, مطلب ہوا اندر دا مطلب بے بے بچہ جمے تو بچہ جمے اتوں لے کے تے بندے دے مرن تک اور مر جاوے تے قبر چ رکھ تک بلکہ اس بہت کی کی تے سڈے مال آنی ہے انہوں حالات کی کی لازم آنے نے او معلوم کر کر کے قبر رکھائیے آئیے پیچھے پھر بھی فرض فرد ہے کہ جنو رکھ آ جے ان بارے معلوم کرو کہ جا ہوں مال پیچھوں چھڑ گیا ہے منڈنا کبج نہیں فرنا ڈور جائے میرے رنگے ڈور ڈنگر ڈور لگے پھر پھرتے رہے جی کہ پتا کسے شاید ہے کوئی نہیں تے حدیث لکھی کھڑے نہیں تھڈو بچپنے تو تے قبر تک دے، سارے حالات یہ معلوم کرنا جو ضروری ہے تو کی فرمائی کیجنا کی ہمیں کنداں کالیا کر لیا سوکھیا لکھ لکھ کے پر گل نو سمجھنا بڑا اور <coughs> ہر او بندہ جس جسے کام دے بارے یقینی طور حرام حلال فرد خدا دے ہومن کا پتہ ہے ان اتے اپنا کام کرے فرد پورا کرے روکن روکنے آخر آ جی تے ضروری ہو جانا واسطے پوری شریعت کا آلم ہونا ضروری نہیں یہ تین شرطانسی تقریر مک گئی ہے وقت مک گیا میرے کو دس شرط حال لکھیاں پہ ہاں <laughs> ان شاء اللہ حاجی بوٹا صاحب سڈے محسن حاجی محمد بوٹا صاحب دما جی کبلا وصال فرما گئے نا مرہوم نماز تو بعد